ذلك لا آدي له فأشهد أن لا إله إلا الله والسرور لا شريك له فأشهد أن محمد نظره ورسوله أما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر جمور مهدفاتها وكل مهدفة جدعا وَقُلْ لَبِرْعَةِ النَّلَالَ وَقُلْ لَقَلَالَ بِالْسِنَّعَةِ أعوذ بالله السهيل العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجيم لقد نطركم الله في مواسم كثيرة ويوم حنين چونکہ آج مختصر سیرت رسول کا دست تھا میرے دہن میں اور ہم نے جنگِ وہ دین پڑی تو جنگ حنین کا بیان جو اس میں ہے کہ آپ نے مختصر سیرت رسول اس سے زیادہ بہتر طریقے سے حافظ ابن کثیر رحیم اللہ نے بیان کیا تفصیل ابن کثیر میں اور پھر یہ میرے پاس جو تفصیل ابن کثیر, کثیر ہے یہ کثیر رفاظ اشع جو عالم فاضل ہیں انہوں نے مختصر کیا اتنے کثیر اور اس کی تصدیق کی ہے تو اس اعتبار سے یہ مجھے بہتر تھا تو میں نے اتنے کثیر سے پڑھنا مناسب سمجھا البتہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے لیے فوٹو کاپی نہ کروا سکا وہ بھی یہ پڑھتے رہے گا اور سیرت رسول سے بس محمد بن عبد الوہاد رحیم اللہ نے جو اس پر اپنے تاثرات یا اس کے فوائد نظر کیے وہ پہلا ضرور پڑیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت پہلے ایمان کو اپنا احسان شان دکھلاتے ہوئے پرماتے نفت نہ تھوڑا تو بول رہا مواطی نہ کرتی گرا البتہ غلط اکرام نے تمہیں کئی ایک مواطن کئی ایک وزبات میں جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار سے لڑے اللہ نے تمہیں فتح یاد کیا وَيَوْمَا <هُنَيْن> اور من کا دن یہ یاد کروایا گیا کسی خاص بات سے بھی جس کا ذکر آ رہا ہے کثرت کو <كُسْرَكُم> جس دن تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تم اپنی کسرت سے خوش ہو گئے اور فخر کر لیا پلم تو ہونے آن یہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے جب مار ہوا تو یہ کسرت ساری کی ساری تمہارے کام نہ آنے والے ثابت ہوئے وضافت المل ارد اور دات تنگ ہو گئی تم پر زمین ایسے معلوم ہوا کہ زمین میں ہمارے لیے کوئی راستہ نکلنے کا باقی نہ رہا بیما رخوبت جبکہ زمین تو وسیع مگر تم پر ربید الجلال ولی گرام نے بطور امتحان سان کر رہی تمہی تم بدھ بھی تم پیٹ دے کر بھاگے بھاگ نکلے میدان سے یہ کون ہے سوائے ایک سو یا اسی آدمی کے نبی قریب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ بنائد کا واقعہ شبوال میں پیش آیا جبکہ رمضان المبارک میں مکہ فتح ہو چکا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم و دس ہزار کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے اور دو ہزار لڑنے والے مکہ سے مسلمان ہو کر اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو چکے تھے یہ بارہ ہزار کا لشکر تھا جس میں صرف سو یا اسی آدمیوں کے پاؤں جمے رہے باقی سب کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائشوں کی بھٹیوں میں کمزن ہو کر فتح مکہ تک جا پہنچے ہیں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی تربیت میں اللہ اب بھی ان کی تربیت کر رہا ہے اور اب بھی ان کا امتحان لے رہا ہے اور ان بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے تو میرے بھائی کبھی کوئی اپنے تقوے پر ناز نہ کرے کبھی کوئی اپنے عقیدے پر فخر نہ کرے کوئی اپنے عمل سے دھوکہ نہ کھائے اور کوئی کثرت سے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اللہ جس کو بڑا کرے بڑا بھول ملتا ہے تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے امتحان بھی شدید دیے یہ صاب رضوان اللہ علی مطمئن ہیں ان کے امتحانات شدید ہیں کیونکہ یہ پوری دنیا کے امام ہیں قیامت تک قیامست ہمارا دین کیا ہے جو اللہ نے کہا پھر جو اس کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ اور پھر جس پر وہ صحابہ کو چھوڑ کر گئے رضمان صحابہ मायार مسلمان تو یہ معیار بن رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کتبہ ہے جو آئینہ ہیں جو آگے دنیا کو ان قریب پتہ کرنے والے ہیں سما انکیم رسولی پھر جب امتحان لے چکا سما پھر انزل اللہ واللہ نے نازل کیا سکینہ سکینہ اطمینان تمانیہ دلوں کا جم جانا علم غیب کی بنیاد پر بغیر دیکھے اللہ پر توکل کا اس مقام تک پہنچ جانا کہ آدمی کا عمل بھی سباف پر مبنی ہو پھر اس سکینہ کو اس تمانیہ کو اللہ نے نازل کیا اعلیٰ رسول اپنے رسول پر وہ المام لانے والے اس کے رسول کے ساتھ وَأَنزَلَ جُدُودَ اور وہ لشکر نازل کیے جن کو تم نے نہیں دیکھا وہ ازب لدی نہ کافر ہوں اور آزاد دیا اللہ نے سزا دی کافروں کو وہا ان کا اور کافروں کی تو یہی جزا ہے یہی ان کا بدلہ ہے اس صبر کے بدلے کہ اللہ حرف الفزرت انہیں سزا سے کرے فرمایا ہم انار پھر اللہ نے توبہ قبول کی جس کی توبہ قبول کرنا چاہا اور وہ کس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے یہ بھی میں یونیب جو اس کی طرف سچے دل سے رجوع ہو جائے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے ممتاب ابا آمنا و عاملہ خواہ جیسا جس نے توبہ کی ایمان لایا اور نیک آمال کی تو وہ وہی دیتے ہیں وقور الرحیم اور اللہ بخش نار ہے رحمت کرنے والا ہے تو یہ جو واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد ہوا ایسے ہوا کہ ن میں رہنے والے لوگ جو تھے جن کا امیر مالک بن اوف نظری تھا اس کے ساتھ شکیف بھی شامل ہو گیا انہوں نے کہا کہ اہل مکہ تو ہار گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم جیت گئے اب ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم ان سے لڑ مرے اور قریش کو بھی پٹا دیں ماض اللہ سفس اللہ نعو ملّہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شکست تو اس ظالم نے مالک بن آؤ ان نگر نے اپنے ساتھ سب لوگوں کو جمع کیے کئی ایک قبائل جتنے جمع کر سکتا تھا اس نے جمع کیے یہاں تک کہ ان کے جو قیدی جنگ کے بعد ہوئے ان کی تعداد چھ ہزار تھی تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے اور اپنے مال مویشی کو اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ پکڑ لیا اس نے کہا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے کوئی بلدلی نہیں کرے گا اور یہ لوگ جو ہے حنین کے مقام تک آ پہنچے اور نبی علیہ سلاط و بھی بارہ ہزار کی سفاہ کے ساتھ حنین میں داخل ہوئے اب حنین میں جب داخل ہوئے تو فی اول فی اول نہلط صبح صبح داخل ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر کے ساتھ اور اس وقت ابھی اندھیرا چھایا ہوا ان حدرو وادی وقت کا گمانا ہی ہوازن کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وادی میں اترا تو ہوازن جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں پہلے ہی وادی کے اندر مختلف جگہ پر اپنے مورچے قائم کر چکے بس ایک دم سے انہیں اہل اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے تینوں کی بچھار کر دی ایک بارش تھی تینوں کی جو اہل ایمان پر ہو رہی تھی اور اس کے بعد جب کہ ان کے پاؤں اکھلے انہوں نے تلواریں بے نیام کی اور ایک مرد کی طرح سب نے مل کر حملہ کیا یہ پہلے سے انہوں نے طے کر رکھا تھا بند کا بالکا ولل مسلم مدبرین کما کالا تو مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے پیس دیکھ کر باہر نکلے وہ سابقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول وہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور اس دن بہوا راہ کی منجاؤ میں وہ اپنے خچر شہباب پر سوار تھے جو نبی علیہ اللہ سلام کو جنگ کے اندر سواری کے لیے معموف تھا یوک نہبی علیہ سلاس و السلام دشمن کی طرف دشمن کے سامنے اس لشکر کو اس لشکر کے بالکل سامنے اپنے خچر کو اس طرف بگا رہے کہ دشمن پر حملہ آور ہو اور بالکل ندر عباس ہم اور عباس ان کا چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں رکھنے کی جگہ جو کہ رقاب میں ہوتی اس کو پکڑے ہوئے تھے کہ کچر آگے نہ جا سکے پورے زور کے ساتھ اور ابو سفیان بن حارث بن ابدل بلف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بائیں طرف سے پکڑے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچر جو ہے وہ دشمن کے اندر چلا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ جہاد کے ساتھ وہ تو دونوں لشکر ڈال رہے تھے اس خچر پر کے آگے نہ بھاگ نکلے اور نبی علیہ کیا کر رہے تھے وہ اپنا نام پکارتے تھے کہ دشمن کو یہ خیال ختم ہو جائے کہ اللہ کا رسول اور نبی کبھی اللہ کے راستے میں خواہش بھی ہوا کرتا وہ یہ جان لے کہ محمد آج بھی نڈر ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم اور تبدے کے اس مقام پر ہیں جو نبی اور رسول کے لیے لال اور فرماتے تھے مسلمانوں کو بلاتے تھے اپنا نام لے کر بیان کر رہے تھے کیا کہتے انبی اللہ کذب میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کچھ جھوٹ نہیں میں سچا نبی ہوں عناب بلوں عبد المستلب میں عبد المستلب کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آؤ جس نے میرے مقابلے میں آنا ہے آ جائے میں ندر ہوں اور لشکر میں اپنے اللہ کے وعدوں پر یقین کیے ہوئے اور اس رسالت پر جو اس نے مجھے عطا کی مکمل اعتماد رکھے ہوئے اللہ کی امانت کو سنبھالے میدان جنگ میں سب سے خطرناک جگہ پر جمع ہوا اور مسلمانوں کو بھی پکارتے تھے کہ اے ایل اسلام واپس لوٹو کہتے تھے الہیا عباد اللہ الیا اے لوگوں میری طرف واپس آؤ میری طرف واپس آؤ آنا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر اپنی پہچان کرواتے تھے بہادری کی انتہا ہے گفارت نے وہ تشرقین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے کے لیے ان کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں کہ اس کے اندر زہر کے ٹیكے لگائے جائیں انہیں بھی یہ اعتراف کرنا پڑا ہے کہ محمد جیسا بہادر جنگ کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا جو اس حال میں بھی اس كی ساری فوج کے پاؤں اتر چکے ہیں سو اسی آدمی اس کے ساتھ ہیں اس مقام پر کھڑا ہے جو سب سے زیادہ خوفناک مقام ہے اور یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انہیں یقین سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ سب سے بڑھ کر ایمان نبی اور رسول کا ہوتا ہے برسات بن اصحبی قریب اور بن اللہ ضمان اور ان کے ساتھ ایک سو یا اسی باد علم مفصرین اصحاب رضمان اللہ علیہ مجمع کھڑے تھے جن میں ابو عمر عباس علی فضل بن عباس ابو سفیان بن حارت ایمن بن ام ایمن اسامہ بن رئید اور دیگر بہت سے اطاب رضوان اللہ علیہ مطمئن موجود اور عباس کے تھے ان کی آواز بڑی ملازمت یہ بڑے جسیم آدمی تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی جسیم شخص ہے اور ان کی آواز بھی ربی سنگھ جلال نئے گرام بہت بلند ہوئی تھی تو انہوں نے پھر آیا اپنی بلند آواز سے پکارا اور پکار کیا لگائی یا اصحاب اے درخت والوں اے درخت کے نیچے بہت رضوان کرنے والوں کہ نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے دکھ اور سکھ میں اس کا ساتھ دیں گے کدھر ہو بہت رضوان کرنے والوں پھر کہا یا لل یا لل اے مہاجرین اے انصار اور کبھی یہ آواز دی یا اصحاب سورت البقرا اے سورت بقرا حفظ کرنے والوں صورت بقرا کے درد سے مستفید ہونے والوں فجالو یقول اس پکار کا پہنچنا تھا کہ سب خوف کا پور ہو گیا ایمان میں جوش مارا اہل دل کے سینوں کے اندر آوازیں آئیں یا لب گئی یا لب رسول حاضر ہے رجول مل اظالم یو دار بیر والد ان حضرا آ وراجا رسول حتہ کہ کسی شخص کو اونٹ پر سوار ہونا اگر اس وقت مشکل نظر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار خان سے ٹکرانے کے بعد وہ ایسا بے بےتاب ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی ذرا کو پہنا اونٹ کو چھوڑا اور ویسے بھاگ نکلا اللہ کے رسول کی طرف سلمائیۃ وسا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاصی جماعت اصح رضوان اللہ علیہ وسلم کی جمع ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا بڑی شدت کے ساتھ اور مکمل ثابت کرتی کے ساتھ حملہ کرو اور پھر نبی علیہ سلاد و نے مٹی کی ایک مت بر پکڑی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ما اللہ عما انجل ماں بہت کبھی اللہ تو نے مجھ سے وادس کیا پتا تھا میری کا میری مدد کا سنمرا مل کو بھی ہا انسان من اللہ صاحب تیر پی آئی نئی و فمی ماں شف کتاب ایک بھی شخص کا حروسے نہ بچا کہ جس کی آنکھوں کو مٹی نے اور اس کے منہ کو مٹی نے بھر نہ دیا بس انہیں کتاب کی ہوش نہ رہی وہ اسی مٹی کے اندر مظہر ہو گئے اور مٹی نے انہیں دیوانہ بنا دیا اور اندھا کر دیا سرمائی ہزم ہو بس ان کو شکست ہوئی مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا بعد کو قتل کیا اور کو اور پھر جب قیدیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے جمع دیکھا تو پھر جن کا ایمان ان کے بعد کے درجے کا تھا جو بعد میں ایمان لائے تھے ظہر ایمان کے مراتب ہیں پھر وہ لوٹ نہیں لوٹ وہ پھر صحیح ہے بخاری اور مسلم میں روایت ہے حل برا برا بن آزم سے ربی اللہ تعالیٰ کوئی تابعی پوچھتا ہے ابا امارا اے ابو امارا ابو امارا ان کی کنیت ہے افرار تم الرسول رسول اللہ یوم کیا حنین کے دن تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فرار اختیار کیا تھا لیکن رسول اللہ لم یفر انہوں نے جواب یہ دیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرار اختیار نہیں کیا یعنی اگر ابو امارا نے فرار اختیار کر لیا تو ابو امارا تو ایک انسان ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول تو نہیں ہے غیر رسول ہے رسول ایک نمونہ ہے ہمارے لیے جو نمونہ بنا کر بھیجا گیا تھا وہ تو ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا تھا ان کام کو من رما لکی نام وحملنا حمل علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت تیر انداز تھے حوازن ہوازن کا قبیلہ یہ ہونین والے بہت زبردست تیر انداز تھے جب ہم نے حملہ کیا تو ان کو پہلے کہل شکست جب یہ شکست تو ہمارے غنیمت کی طرف مبزول ہو گئے فن ہضم انداز تو پھر انہوں نے جب تیر برسائے تو لوگوں کے موت اکھڑ گئے اور میں دیکھ رہا ہوں یعنی میں نے اس وقت دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بغلہ بیگا کو دشمن کی طرف ہانس رہے ہیں اور اسے دوڑاتے ہیں کہ دشمن کے اندر داخل ہو کر اس کو تحس کر دے اور ایک طرف جب سفیان اور ایک طرف سے عباس ان کی بغلہ کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ آگے نہ جائے کل بہادا منشا ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ بہادری کی آخری درجے کی مثال ہے کہ جس جگہ گمسان کا رنگ پڑا ہو وہاں پر ایک شخص نہ صرف جمع ہوا ہو بلکہ اپنی بغلا کو دشمن کی طرف کا ہو یہ کس چیز کی نشانی ہے اور پھر اپنا نام لوگوں کو بتا کر اپنی پہچان کراتا ہو تاکہ جو اسے دشمن نہیں پہچانتا اس کے خون کا پہ ہے وہ اپنی ہمت کو آزما کیا اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے یہ اللہ کے نبی اور رسول ہی کا مقام ہو سکتا ہے یہ مقام ان کے لیے خاص ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص پہچان ہے ماہ کل ہوں یہ اب نے کثیر کیا تھا یہ سارے کا سارا جو اللہ کے نبی کا سلوک تھا جنگ کے اندر جو آپ کا انداز تھا اللہ سکسم بلّا یہ اللہ کے اوپر یقین کا عملی ثبوت ہے بتا علیہ اور اللہ پر بھروسے کا مظہر ہے وہ علم ممن ہو بھی اور یہ اس علم کا ثبوت ہے جو اس کے سینے میں تھا کہ اللہ ضرور اسے پتہ دے گا مُمَا بِهِ اور اس چیز پر پکا یقین جو ہے اس کا اظہار ہے کہ اللہ نے جس پیغام کے ساتھ اسے بھیجا ہے وہ پیغام پورا ہو کر رہے گا اللہ کا اللہ اس کے سچے دین کو تمام اجیان عبادی اللہ غالب کر کے رہے گا یہ تو اللہ نے بتا دیا تھا بلحاظ رہا وَلِحَادَ تعالی تعالی. اسی لیے اللہ نے کہا انزل اللہ کہ پھر اللہ نے تمانی نازل کی سبق نازل کیا اپنے رسول پر اور ان مومنین پر جو اس کے ساتھ تھے وہ اند اللہ اور وہ جنود وہ لشکر اللہ نے اپنے نازل کیے یہ لشکروں کو کسی شخص میں نہیں دیکھا اور اللہ کے لشکر لا جنود ربی رب کا علم تیرے رب کے جرود کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا بہ مل گھر وہ فرشتے تھے کما امام ابو جعفر بن جرید ابن جریر قبری مفسر نے روایت کیا ہے صنب کے ساتھ کہ مشرقی اس دن حنین میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملے تو اصحاب کے قوم کو گئے تو کہا کہ جب یہ سارے بلا کشتنا نسو اونتی آثار امحت بل بغلا البید مشرقین کہتے ہیں یہ مشرقین کی روایت ہے کہ جب اس کے اصحاب کے پاؤں اکھڑ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم نے انہیں دھکیلتے ہوئے پیچھے کیا تو یہاں تک معاملہ ہوا کہ لشکر چھٹ گیا اور ہم خچر پر سوار اللہ کے رسول کے قریب پہنچ گئے کیونکہ آپ یہ ایمان لا چکے اس لیے اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے خچر کے قریب پہنچے فلما کالا جب ہم ان کے ساتھ ملے نبی علیہ السلاط السلام کے بالکل قریب چلے تو ہم نے کیا دیکھا رجال الز ان حساب کہ بڑے بڑے خوبصورت سفید رنگ کے مرد ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں یہ فرشت کفوار کو لوگ رہے ایمان نے نہیں دیکھے ان کے چہرے انتہائی خوبصورت فکالنا فرشتوں نے کہا شہادل ترجیح فرشتوں نے کہا چہرے سیاہ ہو گئے یا برباد ہو گئے تمہارے کپ لوٹ جاؤ اور ہم پر روز تاری ہوا ہم الٹے پاؤں بھاگے اور یہ ہمارے پیچھے تھے اور ہمارے گردڑوں پر سوار ہے اسی طرح سے یہاں پر اتنے قصیم ایک روایت لائے ہیں کہ ایک شخص جو کہ مسلم نہیں ہوا تھا ابھی شہبہ بن عثمان یہ نبی علیہ السلاطلام کے لشکر کا حمایتی تھا کیوں یہ قریش میں سے تھا شہبہ کا بیٹا تھا یعنی شہبا تھا عثمان کا بیٹا تھا یہ اس لیے تھا کہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مکہ پر قریش پر کے بجائے ہوازن غالب ہو جائے یہ ہے اصبیت قبائلی اصبیت شاید زبیر علی زئی ہمارے بہت محترم دوست ہمارے استاد ہمارے امام ماشاءاللہ اللہ محدد اور ہمارے بھائی ہیں بڑے پیارے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلسہ کروایا کمال عثمانی کا کراچی سے کمال عثمانی تقریب کرنے کے لیے آنا تھا تو لوگوں کو تو یہ پتہ تھا کہ کمال عثمانی کو تو توحید میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا کڑک توحید بیان کرتا ہے تو سارے لوگ جمع ہو کر گورنمنٹ کے پاس گئے وہاں کا جو بھی تھا کمشنر یا ڈپٹی کمشنر وہ اور پولیس ساری آ گئی سب احناف کیا بریلوی کیا سب جمع ہو کرتے لے گئے اب جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں جلسہ نہیں ہوگا کہتا میرا چچا جو کہ بریلوی ہے اور اسے پتا کمال عثمانی نے بریلویوں کی دھجیاں پھیرنی ہے شرف وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا زئیاں کا منڈا درج کروایا تھا درج نہ مرد رہے گورنمنٹ یہ بھی کبھی ہو سکتا اس نے جناب ایسی ڈی سی سے بات کی یا کمشنر سے جو بھی تھا اس نے کہا یہ درس ہو کر رہے گا یہ زئی کروا رہے ہیں زئیوں کا درس کوئی نہیں روک سکتا اور کیا تھا جب تک کمال تقریر کرتا رہا شیر کی دھجیاں بتتا رہا اس وقت تک میرا یہ سجا کمال کے ساتھ محاورے کی حیثیت سے کھڑا رہا تو یہ ہے افضیت قبائل اس کا اللہ کے ہاں کوئی اجب نہیں ہے دنیا میں اللہ ایسی اصلیت سے کبھی اہل ایمان کے کام چلا دیا کرتا ہے اِنَّ بخاری کی صحیح روایت اللہ اس دین کو مضبوط کرتا ہے بعض اوقات بےمان آدمی کے ذریعے بھی یہاں پر عثمان شہبہ بن عثمان اللہ کے نبی کا حمایتی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے کہ چلو نبی علیہ الصلاۃ وسلم میرے دین میں نہیں دین تو معاذ اللہ اللہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سچے نبی نہیں ہے مگر ہیں تو قرآشی نہ حوادل کے بھی گالے مائیں گے یہ اس خوشی میں ساتھ آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول اس نے کہا اللہ کا رسول ہی اللہ کے رسول مجھے تو نظر آ رہے ہیں گھوڑے پر سوار سفید گھوڑوں پر سفید اور کالا جو گھوڑا ابلک ہوتا ہے اس پر سوار بہت سے دکھائی دے رہے تو نبی علی علیہ الصلاط اسلام نے کہا یا لا شہبا کافر شہبا یہ فرشتے کافروں کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتے اہل ایمان نہیں دیکھ رہے تو اس لیے دیکھ رہا رہے کہ تو کو کافر ہے فدار ہی اللہ فدری تو کہتا ہے شہباد کہ نبی علیہ الصلاۃ السلام نے اپنا مبارک تھا میرے سینے پر مارا اور کہا اللہ واہد شیبہ اللہ شہبہ کو ہدایت دے صبح ذرا بہا سانیہ صرف دوبارہ مجھے ضرب لگائی صرف تیسری دفعہ گرد لگائی اور کہا اللہ محد شیبہ اللہ شہبہ کو ہدایت دے مجھے محمد رسول اللہ محبوب ترین ہو گیا علیہ سلاسل وزا کرا تمام الحدیث پھر اس نے پوری حدیث سنائی تو کفار کو شکست شکست ہوئی کالا سعید بن سا بن یساد یہ روایت دیکھ کے صحیح مسلم کی روایت سناتا ہوں کیا مختصر وقت میں زیادہ کام کر لیں صحیح مسلم نبی ہلیرا رضی اللہ تعالم نبی علیہ صلاط اسلام نے فرما نصر صبح وہ اوٹھی تو القلم اللہ نے مجھے پتہ دی ہے ووٹ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بہت دور ہوتے لشکر سے تو آپ کا رو کفار کے سینوں میں داخل کر دیا جاتا بقاضا فیق کلو بھی اللہ نے ان کے دلوں میں اپنے نبی کا روز جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم یو قریبوں بو بھی دین وی کہ اپنے گھروں کو خود توڑنے لگے اور اہل ایمان توڑنے لگے اہل ایمان دن کی آنکھیں کھول لو اللہ تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو اپنے سچے نبی اور اس کے ساتھ کے ساتھ کرتا رہا تم وہ بھر کے تو دکھاؤ تو اللہ تبارک و تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث مسلم میں ہے کہ میری اللہ تعالی نے مجھے پتہ دی روب کے ساتھ میری مدد کی وہ اور میں وہ شریعت دیا گیا ہوں جو جو کلم مبنی ہے جس کے کلمات جو ہیں وہ تھوڑے مگر اس کے اندر مقبول زیادہ جس میں عمل تھوڑا اور ثواب زیادہ ہے اس امت کے لیے بہت ہی مہربانی ہے بلیاض رسول اب اللہ نے حوازن کی بھی تو بہ قبول کر دی کیونکہ یہ جتنے قیدی ہوئے تھے چھ ہزار قیدی ہوئے مال مویشی ہزاروں کی تعداد میں قابو آیا اور اللہ نے غنیمت خوب دی اور اس غنیمت کو نبی علیہ صلاح والسلام نے تقسیم کرتے ہوئے نئے نئے جو مسلمین تھے ان میں زیادہ تقسیم کیا اور جو ثابت قدم تھے ان کے اندر اس کو تقسیم نہیں کیا اس پر انسار کے چند نوجوانوں نے یہ باتیں کی ان کے منہ سے نکل گئی کہ ان کے خون ہماری تلواروں سے چپک رہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے جیسے ابو سفیان جو کہ سردار رہا صپا سلار را اللہ کے نبی کی مخالفت کی وجہ سے اسے وقت کا کمانڈر ہونا نصیب ہوا کیونکہ اس نے کفار کو اللہ کے نبی کے خلاف جمع کیا اور منظم کیا اس کے سلے میں کفار نے اسے اپنا بادشاہ بنا دیا آج اس کو اللہ کے نبی شو دیتے اور مال دیتے نئے نئے کافروں کو جو اسلام میں داخل ہوئے تھے تعلیم سے قلب کے لیے اور انسار کو نہیں دیتے جو مدت سے ساتھ پھیرے مہاجرین کے جمے ہوئے لوگوں کو نہیں دیتے تو انصار میں سے نوجوان لڑکوں نے یہ کہا کہ ان کے خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہے بخاری اور مسلم کی روایتی اللہ کے نبی نہیں دیتے ہمیں نہیں دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات اللہ نے پہنچائی یا کسی شخص سے پہنچائی صاحب یہ معلوم نہیں انہوں نے کہا تم نے یہ بات کی تو انصار کے جو لیڈر تھے جو سردار تھے سے اللہ تک سن ہم نے نہیں اس پر جمع کیا گیا اور وہ معروف بات کہی گئی کہ اے انصار پہلے جو نبی علیہ صلاح اسلام نے اپنا احسان جتلایا کہ تم گمراہ گمراہے میں تمہارے پاس آیا اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت یافت کیا پھر نبی علیہ صلاح اسلام نے فرمایا تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ سب فٹبل میں مبتلا تھے ستل و غارت تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں بل جمع کیا اور تم میری وجہ سے معذد ہو گئے آج دنیا میں پھر انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ سچ کہتے یہ بات ہم نے سے کسی بڑی عمر کے کسی سنجیدہ شخص نے نہیں کی پھر نبی علیہ سلاق السلام نے کہا کہ تم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی آپ کی قوم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہم نے ہم نے, ہم نے آپ کا ساتھ دیا بس اس سے بس بھر کر مجھ میں ہمت نہیں ہے نبی علیہ سراب اسلام نے کہا تم خوش ہو جاؤ لوگ مال اور مویشی کے ساتھ لوٹ رہے ملت رسول کو لے کر مدینہ جا رہے کہ مدی ابھی کو واپس آئے کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ آئیں صرف حنین کے مارکے کے لیے نہیں ہے یہ آیات عام ہے کیونکہ پوری زندگی شیطان سے ایک مار کا ہے ان میں ہفو بھی اور ہر وقت ہمارے لیے محاذ کھلا ہوا ہے ہر میدان میں اخباب کے اندر توقن اگر کامل ہو تو یہ صرف اکبر ہے کہ جس شخص کا پورے کا پورا بھروسہ افواق پر ہو جائے اور اس کا بھروسہ برو, اللہ کی بجائے افباب کو ہو بیمار ہو تو سمجھے کہ اب تو میرا ویزا لگ گیا ہے اور بہترین جو امریکہ کا سب سے چوٹی کا ہاسپٹل ہے اس میں میری ایڈمیشن کا بندوبست ہو گیا ہے اور ان کے پاس میرا ساتھی علاج موجود ہے اب مجھے اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے فوراً گاڑی کو صاف کیا جو اللہ سے ڈر کر رکھ لی تھی فوراً تخنوں پر شلوار کو لٹکایا فوراً گانا بجانا شروع کیا اور بے پرواہی سے گپے ہانگنے لگے یہ حال نہ ہو یہ ایمان کی کمزوری ہے اور کوئی کلمہ کفر کہہ دیا تو پھر مشرک ہے ایسی ایمان کی کمزوری ایمیں ایمان میں نہیں ہوتی وہ اسباب کو ضرور اختیار کرتے صرف اس لیے کہ مالک ناراض نہ ہو جائے مالک اس سے ناراض ہوتا ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں اور خود کو ہلاکت میں ڈالے بیمار ہوں تو دوائی اعلیٰ کے اعلیٰ جو ہماری حیثیت ہے بندوبست کرے بڑی اعلیٰ دوائی تک ہم پہنچ جاتے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس دوائی سے سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ صفا یاب ہو چکے اور یہ بھی تمام قابل طبیبوں نے کہہ دیا کہ یہ موت کا پیغام ہے یہ مرد موت کا پیغام ہے اگر یہ دوائی نہ کھائی گئی اور دوائی سور سے بنی ہے سور کے کسی ج سے بنی ہے اب مومن کے لیے تو عیش ہے میں کہتا ہوں اللہ مجھ پر یہ وقت نہ لائے اگر وقت آ جائے تو میں سمتا مومن کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جیسے خود کچھ حملہ کرنے والے اس نوجوان کے لیے جو جنت کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے اب تو مزے آئے گے اب تو اللہ نے روک دیا دوائی کھانے سے اب تو دیکھیں گے ملاقات ہوگی اپنے مالک سے اور مالک کہتا ہے جو مجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے میں اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں زیادہ سوچا تھا یہی ہوگا ملاقات ہو جائے گی اور اگر شفا دینی ہوئی تو کیا وہ اسباب کا محتاج ہے کہ اسی دوائی پہ شفا بللہ یہ ہنیر کے مارکے کے لیے آیاس نہیں ہے یہ زندگی کے مارکے کے لیے ہے ہر قدم قدم پر اگر بچی کا رشتہ مطلوب ہے بچی کی عمر بڑی ہو رہی ہے رشتہ نہیں ملتا تو مالک کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہے گا معیار اگر صرف دین ہے اور سب سے پہلے دین ہے اور اگر دین دار دو آمنے سامنے ہیں تو ان میں سے اس کو چن لیتا ہے جو دنیا کے اندر بھی عقل مند ہے تو کوئی حرج نہیں لا حرط اگر دین دار ملتے ہی ایک ہے جس کو دنیا کے اندر کمانے اور رہنے کے سلیقے اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے تو اب یہی تیرے لیے اسی پر صبر کر ہو سکتا ہے کہ تیری اس نیکی کی وجہ سے رب ذلجلال والاکرام اسے ہر اعتبار سے دنیا کا ایک سمجھدار انسان بنا رہے اب تو تیرے لیے عیش ہے جب وسائل ختم ہوا کرتے ہیں جب تمام راستے بند ہو جاتے تب ہیں تبھی تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے یہی تو وقت ہوتا ہے جب لوگ آ آ کر کہا کرتے ہیں جب ایسے معلوم ہوتا کہ ذرہ ذرہ مجھے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے ان نناس اب جماؤ لخم پخت تو سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ایک نہیں جو توحید کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی دعوے سے بھاگ گئے وہ بھی تمہارے خلاف کہتے ہیں ان کو پکڑ لو ہم ان کے ساتھ نہیں ہے بھائی یہ انہوں نے کیا ہمارا کوئی قصور نہیں ہم تو ہمیشہ سے تمہارے تابع دار ہیں جیسے ایک ظالم لکھتا ہے جو اپنے آپ کو اہل عزیز کہتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے نواب صدیق الحسن صاحب لارڈ رپن جیسے ہر دل عزیز انگریز خوب جانتے ہیں ہر دل عزیز کس کو ان کو ہر دل عزیز انگریز خوب جانتے ہیں کہ ہمارے نواب صاحب کبھی انگریز کے مقرر کردہ قانونی دائرے سے باہر نہیں نکلے ہمیشہ انہوں نے ان کے دائرے کے اندر رہ کر اسلامی اصلاحات کی یہ بات بالکل غلط ہے جس انگریز نے کہا کہ نواب سب باغی تھے نواب سب کبھی باغی نہ رہے تو وہ لوگ بھی مخالف ہو گئے قد اناخ بھائی سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے فزاد ہوں ایمان و تسلیمہ. ان کا ایمان بھی پہاڑ بن گیا اور ان کی تسلیم و رضا بھی اور بڑھ گئی اور نے کہا یہی تو موقع ہے جس وقت اللہ کی مدد آیا کرتی ہے اب خوبصورت چہروں والے سفید رنگ والے گھوڑے پر سوار آئیں گے اب کفار کے منہ توڑ دیے جائیں گے اب فتح کا ڈلکا بجایا جائے گا اب اسلام کی حکومت قائم ہوگی اب ایمان کا دور دورہ ہوگا اب کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی اور باقی کلمات کی ذلت ہوگی یہ اہلک مار ہے زندگی کے ہر میدان میں نوکری نہ ملے بیماری نہ ٹھیک ہو رشتہ نہ ملے آدمی کسی وجہ سے غربت کا شکار ہو جائے رسک میں تنگی ہو آدمی کو دشمن بہت زیادہ ہو دھمکیاں آنی شروع ہو جائے ٹیلیفون پر بھی دھمکی ادھر سے بھی دھمکی ادھر سے بھی دھمکی وہ بھی راستہ بند بائی ایئر بھی فلائی کرنے کا راستہ بند انٹیلیجنس بھی تھرے پکچ ہے تو تیرے بڑا تجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہے اگر وجہ لا الہ الا اللہ، یہ کر دیکھ لے وجہ کہیں تیری اپنی خاندانی عزت نہ ہو تیری ذاتی بہادری نہ ہو تیرا کوئی ذاتی معاملہ نہ ہو اس کو فوراً حالت کر دے تیرے لیے تو جنت کے دروازے کھل چکے تجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہے رضولا رب اللہ ایک مرد کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا میرے بھائی بس آج کا درد یہی ہے کہ میں اور آپ زندگی کے اندر اگر اس میدان کے توحید و سنت کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں تو ولہ ٹکرائے بغیر گزارا نہ ہوگا یہ ٹکراؤ لا بدھ ہے اور اللہ امتحان لے گا ہمت کے مطابق ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں توڑ کر نہیں رکھ دے گا اللہ اتنا لے گا لالو کل بلک اللہ ہونا فسن صاحب مگر کوئی کہے کہ امتحان کے بغیر ہی کامیابی ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے اس لیے اگر صاحبہ جیسے سور مار جو تھے ان کے بھی پاؤں اکھڑ لے تو پھر میں اور آپ کوئی نہیں ہم, ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنا غلط ہے اب محمد بن عبد کے پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں درد کو مہلہ بس بالکل مختصر ہے جنگی انہیں پر آپ کے کیا تب سراد اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے آدھی اور اللہ آپ کی پٹائی معاف کرے آپ نے نیند کے لیے وہ کام کیا جس کے اثرات آج تک باقی فرماتے ہیں چھوٹا سفح ہے جی آپ کے پاس کتاب ہے تو ایک سو سے. One, nine, جب نبی علیہ صلاق کے لیے اللہ نے فتح مکہ مکمل فرما دی مسل کلو بہت اسلام تو مالک کی حکمت کا یہ تقاضہ ہوا کہ حوازن کے دل ابھی اسلام سے روکے ہیں کیونکہ بعد میں وہ بھی اسلام لیا ہے شکران بت شاید اس لیے گمان ہے کہ ان کے مائع غنیمت اہل ایمان کو شکر کا موقع دے ولی یو ذریعہ جس بہ ال شو اللہ کے لم یل المسلمون اور شاید اس لیے کہ رب عظلال بر اکرام اپنی جماعت جس بلا کی شوقت کو ظاہر کر دے وہ شوقت جو اس سے پہلے مسلم کو حاصل نہیں ہوئی اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا شاید ہوا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ کھائے اور پھر مار کھائیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح دور دور تک پھیل جائے اور لوگوں کو اسلام لانے میں آسانی ہو آدمی تاکہ عربوں میں کوئی پھر اس کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کرے مرا رسرا شو پتی اور مسلمانوں کو اللہ نے پہلے کروا کروا موقع دیا پہلے تکلیف ہوئی اور ٹوٹ گئی ان کی شوقت بڑی سخت قبت کے باوجود کیوں دیوتا منا رخوستا بنا رخوسن روح عدم پتہ تاکہ وہ ہر جو ہے مکہ کی وجہ سے بلند ہو گئے تھے اگر ان لا شعوری طور پر بھی کوئی بلندی ذاتی قسم کی تھی تو وہ پھر جھک جائیں اللہ تعالیٰ خود حرما ہوں کما داخلہ اور وہ داخل نہ ہوں اللہ کے حرم میں مگر اس طرح سے جس طرح اللہ کے نبی داخل ہوئے تھے حرم میں یا اس سے مراد وہ کہیں تھے یہ قول انہوں نے لیا شیخ نے پہلے تعریم سے صحابہ کے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحابہ اس طرح بعد داخل نہ ہوئے جس طرح نبی علیہ صلاحت السلام داخل ہوئے ظاہری شکل کے اخبار نہ کہ باسمی طور پر سب اللہ کے علی متوازن تھے کیونکہ نبی علیہ صلاح السلام جب فتح مکہ کے دن داخل ہو رہے تھے تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا بیان کر کے من شنی اللہ کہ اللہ کے نبی اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے سورا الفت پڑتے چلے جا رہے تھے اور رضیع رضی کے کلام میں آپ بہت ہی خوبصورت انداز سے تھے سرت الف پڑ رہے تھے اور آپ جھکے چلے جاتے تھے جھکے چلے جاتے تھے اپنی سواری پر اپنے موس پر حتیٰ کے قریب سب کے نبی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تھوڑی آپ کی جو بیٹھنے کی جگہ تھی اس کو چھو یہاں تک نبی علیہ و سلام کا بوس پر جھکے چلے جا رہے تھے تاکہ نبی علیہ سلاق و اللہ سبحانہ کے سامنے توازوں کو واضح کر دے کہ توازوں کی ظاہری شکلیں بڑی ضروری ہیں دل کے اندر خوف ہونے کے ساتھ ساتھ نمن کا آلہ اور پھر وہ جس نے یہ کہہ دیا اتھاپ میں تھے نئے نئے مسلمانوں میں تھے لڑ نہ بھلے بل آج قلت کی وجہ سے ہم پر کوئی غلبہ نہ کر سکے گا آج اتنے زیادہ ہیں انسر انا کہ فتح تو اللہ کی طرف سے صبح نہ ہوں جو پاک ہے اس کمزوری سے کہ تھوڑوں کو زیادہ پر فتح نہ دے سکے وہ ان میں یبظ لہ فلاں نا سرا لہ اور جس کو وہ خاص چھوڑ دے پھر اسے کوئی مدد دینے والا اور فتح دینے والا نہیں اور ان سبحان ہوں اللہ بھی طول اور اللہ ہی ہے جو اپنے دین کی مدد پر والی وارث ہیں لال کسرت ہی ہو بلکہ تمہاری کثرت ہر کس کا باعث ہو بلما ان کثرت کلو ہوں جب صحابہ کے دل جھکے اللہ کے آگے اور ان کے دل جو تھے ان میں کوئی شائبہ بھی اگر آیا تھا کوئی وسوسہ بھی تھا وہ بھی نکل گیا اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے ارخلا علیہ فلاح الج ماں بری دل تو اللہ تبار اکتال نے فوراً فتح پیغام بھیجا اور نقصان کو پورا کر دیا ان نماز عالم سوار پھر اللہ تعالی کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ فتح اس وقت آتی ہے جب انکساری چوٹی پر پہنچ گئے تکبر فتح کو دور کرتا ہے اور تکبر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا حق نہیں منورید من اللہ یہ کہتا ہے ہم چاہتے ہیں اور چاہتے تھے کیونکہ یہ ماضی کے لیے بھی ہے حال کے لیے بھی گزارے کے لیے بھی یہاں بڑھیا ہے منوری دن من الگین موسا اور ان کی قوم کے بارے میں بتا دیتا ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا جو انتہائی کمزور ہو چکے ہیں ہم ان پر احسان کریں وہ نہ جا رہا انہیں ایمام بنا دیں زمین کا منا جا ہوں بارشین اور انہیں وارث بنا دے زمین کا تو میرے بھائیوں آج امت کمزوری اور امت کی انتخاری اگر دونوں موجود ہیں تو یہ فتح کی بشارت ہے ہماری جب طاقت آتی ہے ہمارے پاس جب خلافت قائم ہوتی ہے پھر تو تزروں کے درد کی اتنی ضرورت ہے کہ دن رات یہی ہونا چاہیے اور جس وقت ہم کمزور ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ انتصاری آ جائے تو پھر فخر کی خوشخبری یہ مالک ہمیں دے رہا ہے مومن من اللہ سیلا اور بتاؤ تو صحیح اللہ سے سچی بات کرنے والا اور کون ہے اے اللہ تعلیم اللہ دے اور آپ کو پڑے سنے میں سے حق بات پر ایمان لانے اور اس پر جم جانے کی کوشش ادا کرتا ہے